میں وہ سرگوتا میں رات کو اٹھا وہ جماعت تبلیغی وہاں آئی ہوئی تھی رات کو تحجد کے لیے پڑتا ہوں پانی ٹھنڈا تھا نا اس لیے میں نے نل کا چلانا شروع کر دیا وہ جماعت تبلیغی کا ایک آدمی وہ کروا لے کر اس نے آگے کیا اس ٹوٹی کے سامنے میں چلاتا رہا وہ بھرے اور بھرنے کے بعد پھر اس کو گرا دے پانی کو انڈیل دے. کوئی دس بارہ کروے میں تو ویسے ہی چلا رہا میں نے کہا چلو بھائی یہ بھی گرم پانی کے لیے کر رہا ہوگا جب وہ بارہویں تیروی مرتبہ اس نے کروا پھرا نا پھرنے کے بعد سیدھا وہ کہتا یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھ والا کروا ٹوکا اس کے پھر پڑا تھا تو وہ خالی مگر لوہے کا کوزا تھا بنا وہ بےچارا گر گیا گرنے کے بعد جلدی ہو سنبھال کے نئے ڈیرے کی بات ہے ڈیرے جاڑے کی بات ہاں ہاں اور وہ پھاگا میں اس کے پیچھے تھا وہ جا کے نا مسجد میں صف کے اندر لپٹ گیا میں نے بڑا تلاش کیا بٹ کے وہ معلوم ہوتا کوئی نیا نیا آدمی تھا نا یہ بریلویوں کا جو انہوں نے پکڑ رکھا تھا وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا تو اس قسم کے ہوتے ہیں کئی نئے نئے لوگ ہوتے ہیں کئی نا سمجھ ہوتے ہیں بہرحال سارے لوگ اس طرح نہیں کال اللہ اب بول رہے ہیں کوس کوس کرنے والے مرید کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے پیچھے دو ملا کے چلتے تھے ان کے لو انا لنا کر رہا کاش کے آج ہمارے لیے لوٹ کے دوبارہ واپس جانا ہوتا فنا برہ بر رہا میں ہم, ہم بھی تھوکتے ان کے منہ پر تبرا من بری ہو جاتے ہم بھی ان سے کما تھا برنا جس طرح کہ آج یہ بری ہو رہے ہیں ہم سے کزال کا عید خال ال کا ہاں یوں ہی کزال کا تشبی کے لیے ہے نا ان کی حالت ان لوگوں کی حالت اس آدمی کی حالت کی طرح ہوگی جس کو کام کرنے کے باوجود نتیجہ نہ ملے اور حسرت کے ہاتھ ملتا رہ جائے ان کی حالت بھی اسی طرح ہوگی کزال کا یوں ہی دکھائے گا ان کو اللہ ان کے امال یوں دکھائے گا ان کو اللہ ان کے امال حالت میں نرا افسوس ہی افسوس ہوگا اوپر ان کے اپنے اوپر افسوس کریں گے ہم نے کیا اعمال کیے یعنی برے اعمال دکھائے گا اللہ پاک ان کے شرکیہ اعمال کیونکہ نیک عمل تو اس کے یہی دنیا میں ہابے ان ہو برے کرتوت دکھائے گا دن کے آمد کے وہ خود کہیں گے کی کہ افسوس ہی افسوس ہے ہم یہ کرتوت نہ کرتے وما ہوں بے خارے جینار نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی نکل سکنے والے جہنم کی آگ سے یا الناس اب مسئلہ آگیا نفی شرک پھیلی کہ رہی ہے ہاں دو قسم کے تھے نا لوگ بعض لوگ یہ تھے جو بعض جانوروں کو یوں ہی چھوڑ دیتے تھے یوں ہی چھوڑ دیتے تھے ان کا استعمال کرنا اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے اس کو کہتے تھے وہ سانڈ عربی میں ان کو کہا گیا تہاری ماتے عباد تحری بندوں نے جس چیز کو جس جانور کو حرام کر ڈالا تہری عباد دوسرے وہ ہوتے تھے جو جانوروں کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیتے تھے بلکہ پیروں کے نام پر نام زد کر دیتے یہ بابے کرما والے کے نام کا ہے اب اس وجہ سے چونکہ وہ حضرت کے نام کا ہو گیا ہے نہ تو اس کو بیچتے تھے نہ اس کا دودھ وغیرہ اپنی ضرورت کے خرچ کرتے تھے دودھ بھی اگر دودھ والا جانور ہوتا تو دودھ بیچ کے اور اس کے پیسے جو ہیں وہ بھی اسی طرح جمع رکھتے تھے جس کو کہتے تھے نیازات عباد نیازات ہاں جس کو نظر لغیر اللہ بھی کہتے تھے. تحریمات عباد اور نیازات عباد تیسری قسم وہ ہے اللہ کے نام پر کوئی چیز نامزد کر دی جائے جس کو کہا جاتا ہے نظر للہ المنت یہ نظر الہی نیازات اللہ یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو جانور کھلے چھوڑ کے ان کو استعمال کرنا حرام سمجھتے تھے اس کے متعلق اللہ حکم دے رہے ہیں کہ یوں ان کو آزاد چھوڑ کے اپنے لیے حرام کہنے سے وہ جانور حرام نہیں ہے ان کی تحریمات کو اٹھاؤ اہلو ما احل اللہ کلو مما مم فلر حلالبہ کا مانا اہلو ما احل اللہ حلال سمجھو اس کو جن کو اللہ نے حلال کیا ہے بندوں کے کہنے سے حرام نہیں ہو جاتے یا او کھاؤ ہر اس جانور کو جو زمین میں ہے یا جو چیز بھی زمین میں ہے تمہارے لیے اللہ نے حلال بھی کیا اور طیب بھی کیا طیب وہ ہوتا ہے جس پہ شرک کا داغ نہ لگا ہو جس پہ شرک کا بدت کا داغ نہ لگ گیا ہو اس کو کہتے ہیں طیب اسی لیے کلمہ طیبہ کو کلمہ طیب اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں شرک و بدت کا داغ نہیں ہے حلال طیبہ حلال بھی کھاؤ اور حلال وہ جو طیب ہے یعنی جس حالت میں اللہ نے ان کو بنایا ہے کسی بندے کی طرف سے داغ نہیں لگا ہوا لہذا اس کو کھاؤ ولا تب خطوات شیتا نہ پیچھے لگنا نقش قدم شیطان کے قدموں شیطان کے قدموں کے نشان پر مت چلنا یہ شیطانی فعل ہے کہ جانور اللہ کا اللہ نے اس کو حلال اور طیب بنایا ہے مگر ان بیوقوفوں نے اپنے اوپر اس کا کھانا حرام کر دیا ہے لہٰذا جب طیب بھی ہے حلال بھی ہے اس کی حلت کو برقرار رکھو حرمت کو اٹھاؤ انم ان لکم ادون تو تمہارا کل کھلا مکھلا دشمن ہے اور اس کی عادت ہے انما یا امر کم بسوشا وہ تو مشورہ دیتا ہے تم کو یا امر کم یوشیر مشورہ دیتا ہے تم کو بسوئے بری باتوں کا اور گندے پھیل کا فاشا فاشا اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں برا ہو لوگوں کی نظروں میں برا ہو وہ برا کام زنا ہو گیا چوری ہو گئی جاری ہو گئی دکیت ہو گیا وغیرہ وغیرہ وہ جو جس چیز کو لوگوں کی نظریں بھی برا سمجھیں اصل اس کو فوش کہتے ہیں اور سو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے انجام اور نتیجہ کو تو اچھا نہ سمجھے جس کے انجام اور نتیجہ کو اچھا نہ سمجھا جائے اس کو سو کہتے ہیں ہاں سواشا ونتکول اور یہ مشورہ بھی دیتا ہے تم کو کہ تم کہنا شروع کر دو اللہ پہ ایسی باتیں لاتم جس کی حقیقت تم جانتے بھی نہیں ہوا جب کہا جاتا ہے مراد لٹیروں کو کہ اتبعو ما انزل اللہ او پیچھے چلو اللہ کے اٹھارے ہوئے حکم کے تو آگے جواب میں کیا کہتے ہیں بلکہ تب عما الفینا علی آبا انا بلکہ ہم تو پیچھے چلیں گے اس طریقے کے جس پہ پایا ہے ہم نے اوپر اس طریق کے آبا انا اپنے بزرگوں کو اچھا کیا اگر چے ہون کے باپ لا یا کے لون کچھ سمجھتے بھی نہ ہوں دین کی بات ولا یا تدون اور نہ بھی وہ ہدایت پہ ہوں ایسوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے جو سرے سے دین دار ہی نہیں تھے اور جنہیں کوئی سوچ بوجھ ہی نہیں تھی ہاں ہاں ان کے پیچھے چل رہے ہیں اچھا ان کی مثال ہم آپ کو سناتے ہیں مسلزین کا فارو مثال حالت ان لوگوں کی قصہ ان لوگوں کا کاس تے ایک بلوانہ میں کسا تو ہوں کا قسط انا ایک بلوانہ میں ان کا کسہ مثل کس سے کس کے ہے نا کے جو حق حکلیں دیتا ہے بکریوں کو ہونگر دیتا ہے کنہ کے کہ میں جو جٹکرے دیتا ہے اپنی بولی میں بلاتا ہے بکریوں کو کا قصہ تن میں مثل کسے کے ہے مثل کسے اس چرواہے کے ہے جو بولیاں دیتا ہے بکریوں کو اب جو بکریاں ہوتی ہیں وہ صرف گٹ کر تو سنتی ہیں مگر سمجھتی کچھ نہیں یہ بھی سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں مسلزین کافارو مثال ان لوگوں کی جنہوں نے مقتضا کا انکار کیا لوازم کا انکار کیا یا مدعا کا انکار کیا ہمیشہ جہاں بھی آئے گا کافارو تین میں سے کوئی ایک کا انکار ہوگا آسان ہو گیا قرآن سمجھنا اس طریقے سے کافارو کی تعویل کرنے کی ضرورت نہ رہی نا کون سے کافر ہیں کون سے کافر ہیں بیچارے یہاں پھر شروع کر دیتے ہیں یہ جی فلاں قسم کے کافر ہیں نہیں تین قسم کے میں سے کوئی نہ کوئی قسم ہوگا ضرور پھر آپ دیکھ لیں گے بحث جہاں چل رہی ہوگی اسی قسم کا کافر ہوگا ہاں یا متہ کے منکر یا لوازم کے منکر یا مقتضا کے منکر وہ جو ماسل اللہ زینا مثال ان کی جنہوں نے انکار کیا مثل اس بندے کے ہے جو چلا رہا ہے یا, کو کر دے رہا ہے یا ہوں ہوں کی آواز کر رہا ہے چلا رہا کمانا ہوتا ہے ان کی آواز سے چلانا چلا رہا ہے ساتھ, ساتھ اس آواز کے جو لا یس نہیں سن رہا وہ سوائے صرف پکار کے اور چلانے کے دعا اندا آ دعا بلانا ندان اونچا چلانا اونچی آواز ان کی مثال بھی وہی ہے جس طرح بکریوں والا چل رہا ہے وہ کچھ اتنا تو شعور ان کو ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چل رہا ہے مگر سمجھ ان میں نہیں آتی ان کا بھی یہی حال ہے خلاصہ یہ ہے سومن بوکمن اومیلو یہ ہے مہر جباریت کی ان پہ ماری گئی کہ انہوں نے ضد کر کے صاف انکار کر دیا ہے کہ بابا اعتبار ہم تیری بات نہیں سنتے ہم اسی طریقے پہ چلیں گے جو ہمارے باپ دادے کا تھا یہ ان زد کی وجہ سے ان پہ مار دی گئی ہے مہر جباریت اب بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں اندے بھی ہیں فهم لا اب, اب وہ جانور ہیں جو لا یا جانور ہے انسان تو عقل مند ہوتا ہے یا منو پھر ایادا تحریمات عباد کا پھر ایادا مزید تاکید کے لیے اور اس میں مزید تعقید کے لئے عیادہ ہے اس لئے کیا ہے کہ نظر لغیر اللہ کو بھی ساتھ اشارتاً بیان کرنا تھا اس لئے یا ایوہ اللہزین آمنو ہاں اے مسلمانوں ہم نے پیشتر مشرقین کو حکم دیا تھا کیا کہ قلوم ما فی الارض حلالاً طیبا مگر انہوں نے نامانا اب تم کو کہہ رہے ہیں کہ تاریم حلال میں مشرقین کی تقلید نہ کرنا تاقید کر رہے ہیں ہم ہم تاکید کر رہے ہیں کہ مشرقین کی تقلید نہ کرنا اندھی تقلید نہ کرنا مشرقین کی اس لئے تم کیا کرو کلو من طیبات ما مارک کھاؤ ستری بے عیب وہ چیزیں جو دیے ہم نے تم کو بے عیب وہ چیزیں جو دیے ہم نے تم کو پھر توجہ جب تم حلال طیب کھاؤ گے تو اب یہ بات ہے کہ وشکرو للہ اب شکر کر سکتے ہو اگر حرام یا مشکوک کھاؤ تو شکر بھی نہیں کر سکو گے وشکر اب اللہ کا شکر ادا کرو ان کم اگر صرف اکیلے اللہ کو معبود مانتے ہو تو پھر حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ مشکوک اور حرام کے نزدیک مت جانا انما حرام, آؤ حرام کی تھوڑی سی تفصیل تمہیں بتا بھی دیتے ہیں جن کے کھانے سے آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا حرام کیا ہے اللہ نے مردار کو اور خون کو وہ لحمل اور دونوں سے زیادہ بڑا حرام خنزیر کا گوشت ہے اور خنزیروں سے بھی زیادہ حرام وما ہل بل گئی اللہ وہ جو بلند کیا جائے نام زد کیا جائے ساتھ اس چیر کے لے رو بے غیر اللہ غیر اللہ کے قرب کے لیے جس کو نام زد کر دیا جائے وہ خنزیر سے بھی برا دم سے بھی برا مہتا سے بھی برا ترقی منل ادنا ہاں ترا غیر خیال کرنا فمر اس کے بعد با... حکم تو آ گیا کہ یہ سب سے زیادہ حرام ہے مگر یہاں شب تھا ایک کہ سب سے زیادہ حرام خنسی سے بھی زیادہ حرام پھر دم سے بھی زیادہ حرام مردار سے بھی زیادہ حرام اب تو ہم مر گئے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کھانے کو کوئی چیز ملتی نہیں جان بلب ہو جاتی ہے آدمی موت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے آبادی کہیں نہیں ہوتی اس لیے یہ تو سب جو حرام ہے تو اب تو ہم مر گئے زندے ہو کر مر گئے اس کا حل اس کا حل دیا جا رہا ہے سامان تر رہا غیر جو مجبور کر دیا جائے ایک معنی ہے جو مجبور ہو جائے یہ معنی غلط فیل کون ہے مجبور ہے نا سامان ترا جو اللہ کی طرف سے مجبور کر دیا جائے مجبوری آسمانی ہو یا زمینی ہو ہو اللہ کی طرف سے یعنی اسباب دنیا کے سارے ختم ہو جائے جب کوئی سبب بھی نہ رہے تو گویا اللہ کی طرف سے مجبور کر دیا جائے یہ فیل کو مجہول اس لیے کیا ہے تاکہ وہ شک بھی اس میں آ جائے کہ ایک آدمی کے سر پر تلوار لٹکا دی جائے کہا جائے کہ کھاؤ غیر اللہ کی نیاد کھاؤ یہاں سور عیسائی کہتا ہے مسلمان تو کھا سور ورنہ تجھے قتل کرتا ہوں یہ بھی اضدار میں آ گیا نا اسی لیے فیل کو الٹا کیا گیا ہے اس دورہ میں کہ ہر قسم کی مجبوری کس قسم کی بھی مجبوری میں پھنس جائے بندہ ہر مجبور کے لیے مگر یہ مجبور نہیں کہتے ہیں مولوی جی جی مسئلہ تو تمہارا سچا ہے مگر شادیوں میں جانا پڑتا ہے غیر واقفیت جگہ ہوتی ہے وہاں آپ نے ہوٹلوں پہ کھانا بھی بند کر دیا ہے اب کیا کریں ہم سور کھائیں کیا کھائیں کھائے کیا گوشت تو آپ نے پابندی لگا دی ہے کہ ہم کہیں سے کھا نہیں سکتے ایمان سے بتاؤ یہ مجبوری ہے یہ میری بے مانی کئی سچے دل والے بھی ہوتے ہیں ایک کرنل آیا تھا میرے پاس پچھلے سال میجر بھی تھا کرنل بھی وہ کہنے لگے ہماری فوج میں یہ قانون ہے کہ جو حضا فوج کے اندر پکے وہ وہی کھانا پڑتے اور وہ تو ہر دن گوشت ہی گوشت ہوتا ہے تو ہم کیا کریں میں نے کہا نسخہ صحیح ہے گنجائش کوئی نہیں ہے کھانے کی مشرق کی ذریعہ کی موہد کے لیے تو گنجائش ایک لہزہ کے لیے بھی نہیں تو اب ہم کیا کریں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح نسخہ بتلاتا ہوں آپ یہ عذر پیش کر دیں کہ مجھے حکیم نے منع کر دیا یہ جھوٹ نہیں بنے گا میں نے کہا نہیں حکیم وہ ہے جس نے منع کیا آپ کہہ دیا کریں مجھے حکیم نے منع کیا اس لئے میں نہیں کھا سکتا یہ عذور آپ کا قبول بھی ہو جائے گا ساب بھی مر گیا لاتے بھی بچ گئی اپنے دل میں حکیم کا خیال کرنا کہ مجھے اس حکیم نے منع کیا وہ بعد میں مجھے ملا کر لگا اللہ کی قسم بڑا نسخہ کا ہوا نسخہ بڑا کامیاب آدمی کے نیت ہو تو حرام سے بچ سکتا ہے ہاں البتہ اگر مجبوری آ جائے اس قسم کی مجبوری جہاں آدمی کے لیے کوئی سبب موجود نہ ہو تو اس کا نسخہ اللہ کریم فرماتے ہیں تر غیر با غیر بغاوت کر کے بھی کھانے والا نہ ہو تک کے پیلی سے مجبوری نہ بنا ہے حقیقت میں مجبور ہو تاکید کے لیا جس طرح کہتے ہیں نا امواتن غیرو کہ تو دیا تھا امواتن مگر غیرو آیا تاکید کے لیے کئی بے ایمان ہوتے ہیں نا کہ مار تو گئے ہیں مگر تھوڑی تھوڑی رمک ہے اس لیے اللہ نے تاکید کے لیا غیر آیا وہ سرے سے زندہ ہے ہی نہیں اگر ایک مولوی صاحب کہیں کسی کہ طرح کو کہ آپ میرے پاس کیا پڑھ سکتے ہیں ہاں سبق تب پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مجھے کس ہیں یہ کہنے والا بھی کافر ہے اور پڑھنے والا بھی کافر ہے یہ مسلمان نہیں ہے جس خدیس استاد کی روحانیت اس کو ملے گی وہ اسی طرح خبیس بنے گا روحانیت کا پاک ہونا ضروری ہے اور کچھ نہ صحیح تو اتنا تو ضرور ہے کہ شریعت نے جس میں یہ شرط رکھی ہے کہ ہو وا اہل تکوا اور کچھ بھی نہ سمجھے اگر جو جان بوجھ کر تکوے کے خلاف کرتا ہے اس کی روحانیت بھی خدی ہے نہیں سمجھے شریعت کا دار و مدار فتوے پر نہیں کس پر ہے تکوے پر ہے اور کچھ نہ سمجھے چلو حرام نہیں سمجھتا تکوے کے خلاف بھی اگر کہا جائے جان بوجھ کر جو آدمی تقوی کے خلاف بغیر مجبوری کے کرتا ہے وہ بھی اسی طرح خبیس النفس ہے جس طرح حرام خور خبیس النفس ہے ہاں شری مجبوری وہ اور الگ بات ہے ہاں بھائی علم پڑھنا ضروری نہیں عمل کرنا ضروری ہے جن کو یہ کہا جا رہا ہے وہ عیسا علیہ السلام کو نہیں پکارتے تھے نہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تیرا چاچا ہی لگتا ہے میں توڑ کے بیچ لے آیا نہیں جن مشرقین کو کہا جا رہا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے نہیں تھے السلام کو پکارنے والے عیسائی ہے یہ جن کو کہا جا رہا ہے یہ مشرقین مکہ کھانا آپ پڑھیں گے آگے چل اچھا ہاں بھائی پہلی شرطرا جو مجبور کر دیا جائے پہلی شرط تو یہ ہو گئی دوسرا غیر باغن سیادی کرنے والا نہ ہو دن ضرورت سے زائد کھانے والا نہ ہو اب اگر فلا اسما ال اس پہ کوئی گناہ نہیں خیال کرنا اس پہ کوئی گناہ نہیں ان تین شرطوں کے ساتھ جو حرام کھا بھی لے اس پہ کوئی گناہ نہیں جب گناہ کوئی نہیں تو ان اللہ غفور الرحیم کہنے کی کیا ضرورت تھی نہیں سمجھے بات نہیں سمجھ مولویوں سے تو نہیں ملتی ہے بات فقیروں سے ملتی بدنام فقیروں سے ملتی ہے جب اللہ نے کہہ دیا فلا اسما گنا کوئی نہیں تو غفور اور رحیم تو ہوتا ہے گنا معاف کرنے کے لیے جب گنا ہے ہی نہیں, نہیں, نہیں آہا, مجبوری کی معافی پھر تو یہ قرآن کا انکار ہوا کیونکہ قرآن جو خود کہہ رہا ہے کہ جو مجبور کر دیا جائے اور مجبوری کی حالت پیدا کرنے والا بھی کون ہوگا وہی وہ ہوگا اور وہی وہ شرطیں بھی لگا رہا ہے اور پھر ان شرطوں کے بعد کہہ رہا ہے کہ اس پر گنا ہوئی نہیں. بات ہاں جب اس معافی دینے والے نے کہہ دیا گناہ ہے کوئی نویا والی تاویلا کریں بھلے مانسا یہ بات نہیں دیکھنا تو یہ ہے نا کہ جب ہو گیا حکم لا اس محلے میں گنا نہیں جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو ثابت ہو گیا کہ اللہ کا پور ہے جب اللہ نے کہہ دیا فلاح تو ثابت تو ہو گیا کہ اللہ غفور ہے اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کوئی نہیں ہے ہاں؟ نہیں تاکید نہیں یہ اشارہ اور ہے اشارہ یہ ہے کہ مجبوری کے ٹائم پہ بھی وہ چیز کھانا جو چیز اللہ معاف کرتا ہے اور شرک والی چیز ان اللہ اللہ یگ فیرو جو شرک والی چیز, والی چیز کہ معاف نہیں کرتا اس لیے اشارہ یہ ہے کہ وہ چیز کھانا مجبوری کے ٹائم تھی جو میں معاف کرتا ہوں اور شرک جو ہے وہ تو معاف کرتا اس لیے گیارہویں کی کڑاہی اگر پڑی ہو غیر اللہ کی نیاد مر جانا مگر کھانا نہیں کیونکہ وہ تو میں معاف کرتا ہی نہیں کوئی سمجھ آئی کہ نہیں انہ لا یگ فیروش رقبہ اللہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا کرتا باقی تمام کو معاف کر دیتا ہے اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ ان اللہ غفور رحیم اللہ پاک غفور ہے اور رحیم بھی ہے اور اس نے کہہ جو دیا ہے تو اس میں اشارہ ہے کہ وہی چیز کھانا سور کھا لو گے دم کھا گے میتا کھا لو گے فلاح اسما اللہ کیوں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے مگر شرک کے لیے تو اللہ غفور ہے ہی نہیں اس لیے شرک والی چیز نہ کھانا نہ ہلّا کھا سکتا ہے نہ بلا کھا سکتا ہے نہ کو پکا کھا سکتا ہے نہ کو ڈیلہ کھا سکتا ہے آگے چلو نہیں مطلق نہیں ہو سکتی جب تک غیر کاری نمود غیر اللہ کو خوش کرنا مقصود نہ ہو یہ بدت کی زد میں آئے گا شرک کی زد میں نہیں آئے گا کل خانی تیجا چالیاں اور جب اس کا آدمی آدی بن جائے تو پھر یہ شرک کی مدد ہے نہیں اس کو مشکل کشا یا غائب دان سمجھ کے نہیں کیا جاتا ویسے تو نامزد عورت بھی ہوتی ہے مرد کے لیے وہ بھی حرام ہو جائے مطلق نامزد کرنا حرام نہیں عقیدہ گندہ لے کر نامزد کرنا پھر وہ حرام ایسے نہیں آرام ہوتا ان متلقن نہیں نہیں بنتی جب آدمی بدت کرتے کرتے بدت پر اسرار کر لے تو اس کا اصل مرکزی نکتا یہی ہوگا کیونکہ اس کے اندر شرک ہے اس لیے بدت نہیں چھوڑ رہا پھر آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی شرک کا شعبہ اس کے اندر موجود ضرور ہوگا ورنہ جو صحیح مواہد آدمی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بدت کا مرتکب نہیں ہو سکتا اور تجربہ بھی ایسا ہے دیکھا بھی اسی طرح گیا ہے کہ جو لوگ بدت پہ کار بند رہتے ہیں انتہا ان کی شرک ہو مشرک نہ ہوں تو وہ اگر شرک والا شعبہ ان کے اندر نہ موجود ہو تو ہمیشہ بدت کو بدت سمجھ کر پھر اس پہ عمل نہیں کر سکتے یہ تو قانون ہے. ہاں جی تمون زجر جو لوگ نظر لے غیر اللہ کو خود کھاتے ہیں اور اس مسئلہ کو چھپاتے ہیں مشرقین میں سے یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے ان الز نما کتابر سمن کلیلہ تاکہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس, اس مسئلے کو جو اتارا ہے اللہ نے اپنی کتاب سے وہ یشتر کلیلہ کیوں چھپاتے ہیں چونکہ واؤ تعلیلیہ بنائے چون کے وہ خرید کرتے ہیں بدلے اس چھپانے کے کٹیا قسم کی دنیا مگر وہ پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں الاے کما یا کولونا ہی یہی لوگ ہیں جو نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر جہنم ہی جہنم کھا رہے ہیں ولاحم اللہ شفقت کی بات بھی ان بے ایمانوں سے نہیں کرے گا اللہ دن قیامت کے ولا اور اسی طرح پلیت ہی رہیں گے اللہ ان کو پاک بھی نہیں ہونے دے گا مزابن علی یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کو مہرجباری کی ماری جا چکی ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا زَلَالَتَ بِلُهُدَا اب وجہ کہ ان کو اللہ پاک کیوں نہیں ہونے دے گا ان پہ مہرج باریت کی مار دے گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید کر لیا زلالت کو بدلے ہدایت کے اور عذاب کو بدلے مغفرت کے پھر فما أَصْبَرَهُمْ أَلَى النَّارِ توبہ توبہ اتنی آگ تو کسی طرح برداشت کر بھی لیں گے ما اص کس چیز نے بیکار رکھا ہے ان کو جہنم پہ یعنی بڑے بھیٹ ہیں اتنی بڑی آگ کو بھی برداشت کر رہے ہیں زال کب انتا فما کون قوم سی گا ٹھیک فما کئی بیچارے کیاماسب تعجب والا ہے نا تعجب ہے یار اتنے ٹھیک ہے اتنی بڑی آگ پہ کس طرح وہ گزارا کر رہے ہیں ظال کتاب یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اتاری کتاب حق کے ساتھ اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں کتاب میں لفی شکا کنگ بہت بڑی دور کی بد نصیبی میں ہیں یعنی ان کو جھرکا دیا جائے گا چیر دیا جائے گا شک کا ماننا ہوتا ہے اصل چیرنا ان کو چیر کے رکھ دیا جائے گا اتنا دور چیری جائے گا کہ وہاں ان کی چیخ پکار بھی نہیں سنی جائے گی نہ کوئی سفارشی ہوگا نہیں سل در انت ولو وجو حکم کے بل المشر کے بل مغرب ختاب ہے معاندین کو یہود نصارہ کے معاندین کو خطاب اور اس کلام کا تعلق ہے سیق الصفا الناس کے ساتھ کتاب ہے یہود و کے مہان دین کو اور تعلق کلام کا ہے سیقول الصفا سے کہ تو یہ کبلے کبلے کی رت لگا رہے ہو کہ قبلا پہلے یہ تھا اور اب یہ دوسری طرف انہوں نے رخ کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا یہ خواہ مخواہ کا تمہارا اناد اور اعتراض ہے ورنہ کوئی نیکی صرف یہی نہیں کہ فلاں طرف منہ کیا جائے فلاں طرف نہ کیا جائے اصل نیکی تو ہے اللہ کے ساتھ ایمان لے آنا وہ ماشاءاللہ تو نصیب نہیں خام خاق قبلے کا ہٹا لگا رکھا ہے لیسل بر ان تو ولو وجوہ قوم نہیں ہے صرف یہی نیکی مانا صحیح لکھا کرو نہیں ہے صرف یہی نیکی کے تم مو پھیر کے رکھو اپنے طرف مشرق کے یا مغرب کے یہ نیکی نہیں. لیکن حقیقی نیکی تو اس بندے کی ہے جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور دن کے کے فرشتوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ نبیین کے ساتھ اس کے بعد پھر دینا شروع کر دیا اس نے مال اللہ کی محبت پہ قریبیوں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو مانگنے والوں کو وفر رقاب اور خرچ کرنا شروع کیا بیچ آزاد کرنے گردنوں کے نمبر تین پھر یش کام شروع کیا قائم کیا نماز کو دینے لگ گیا زکات کو نمبر چار اب چوتھے نمبر پہ یہ نیکی کہ وہ پورا کرنے والے ہوں اپنے وادوں کو جب بھی وعدہ کریں ہیں بیری نا باسا پانچویں درجے کی نیکی صادری ن فلباسا اپنے آپ کو تھام کے رکھنے والے ہوں فلا بھوک کی حالت میں یا تنگی کی حالت میں وہی ن اور وقت جنگ کے مصیبت کے الازی ندا کو یہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہیں جو اپنے دعوی میں سچے ہیں وہ الاقول یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں متقی ہیں ہے یہ ہے اصل میں کی تم نے خامخواہ یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا لو جی پہلے اس کا ہو قبلہ تھا اب یہ ہو گیا ہے یہ پہلے بھولا ہوا تھا یا اب بھولا ہوا ہے یہ نریب بدماشی ہے تمہاری یہودیوں نسرانیوں یہ اناد ہے صرف ورنہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اصل کی نیکی کو معلوم کریں اصل نیکی کیا چیز ہے اصل نیکی تو ہے آمن اب اللہ ولی یہاں ایک بات تفسیر والوں نے لکھی ہے اور جوار القرآن میں بھی ہے ممکن ہے آپ دیکھیں اور وہاں کچھ اشکال پیدا ہو کیونکہ آپ بھی تو مفصر یا بنیں گے یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک نحو کا قاعدہ ہے کہ ماننے کا اطف یا حمل ماننے پر ہوتا ہے ذات پر نہیں ہوتا یہ جس طرح نہیں کہہ سکتے نا زئے یا کائ من مانے کا حمل مانے پر یا ذات کا ذات پر یہاں سوال یہ ہے کہ لر یہ برا جو ہے بر یہ صفت ہے مانا ہے اور ذات نہیں جب ذات نہیں تو من آ باللہ کا حمل اس پر نہیں ہو سکتا کیوں کہ بر جو ہے یہ مانا ہے اور من یہ ذات ہے من موصولہ کس کی طرف جا رہا ہے کسی ذات کی طرف من وہ شخص وہ شخص جو ہے وہ تو ذات ہو گئی اور بر یہ کیا ہے صفت ہے یعنی لسل بر را یہ بر مبتا ہوا من آ اس کی خبر ہوئی اور خبر جو ہوتی ہے وہ مبتدا پر محمول ہوتی ہے اور مبتدا ہے یہاں مانا اور خبر ہے یہاں ذات ذات کا حمل مانے پر ہو نہیں سکتا اس لیے وہ مفسرین نکالتے ہیں لا کنہ برر من آمانا لا قن بر برے لا بر بربر من آ مانا تاکہ من آمانا کا حمل نہ ہو بلکہ خود بر کا عطف پر جائے کس پر لر رہا یہ تو ہے ان کی کلا مگر یہ قاعدہ نحو کا ہے قرآن پاک کا نہیں ہے قرآن مقدس کی عبارت نحو کی محتاج نہیں نحو محتاج ہے قرآن محتاج نہیں نحویوں کا یہ قاعدہ ہم نہیں مانتے آج کل چونکہ دستور ہے کوئی شخص کہے جو اقابر کی بات نہ مانے وہ کافر ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نحویوں کی بات نہیں مانتے ہم قرآن کی بات مانتے ہیں کیونکہ نحو جو ہے وہ خود قرآن سے نکلی ہوئی ہے قرآن نحب سے ماحوش نہیں اس لیے جس طرح مجت کو مستمبدین کو غلطی لگ سکتی ہے میں اسی طرح نویوں کو بھی اقتباس کرتے ہوئے غلطی لگ گئی ہے کوکا بٹا ہو جائے گا اگر نہویوں کو غلط کہہ دیں نہی کہتے ہیں کے قائدے زنی ہوتے ہیں. ہیں مگر ہیں زنی. یقینی نہیں ہے اور قرآن کی استعمال تو یقینی ہوتی ہے نا اس لیے ہم نحو کی بات نہیں مانتے اگر کوئی کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہم کہتے ہیں کہ یہاں کلام جو ہے لسل برض القرآن اللہ قرآن چونکہ عربیوں کی بولی کی استعمال کے مطابق اللہ نے نازل کیا ہے اور عرب میں چونکہ استعمال اسی طرح ہے جس طرح قرآن میں آ گیا ہے فسحا عرب بولا عرب اور بلیگ عربیوں کے نزدیک وہ کلام ہے اسی طرح بلکہ وہ کہا کرتے ہیں لسل کرم انتدل اگن یا کرم نہیں ہے یہ سخاوت نہیں ہے کہ تم دولت مندوں کو کھلانا شروع کر دو لم انت ال اگن یا آ بلکہ کیا کہتے ہیں لا کنل کرم میں یو سخاوت تو یہ ہے کہ آدمی فکیروں کو کھلا ہے اسی طرح کلام جس طرح یہاں ہے تَدْعُ <وَلْأَصْدِقَعَا> یہ سخاوت نہیں کہ تم اپنے دوستوں کو اور اپنے دولت مندوں کو دعوت دے بلکہ لا کن نل کرما میں یہاں بھی ہے لا کن نل برا من باللہ فسی اریوں کی کلام میں بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح قرآن مقدس میں ذکر ہو گیا ہے لا صل برہ ل کر ان توولو ہووج حقوں ان تد اغنے یا اول سنے کا لاکن من آمہ کہ مطلب لاکن نلکرما لا نل انت ات لہذا یہ بات کہ مانے کا اطف مانے پر ذات کا ذات پر یہ سب گپوٹیشن ہے قرآن مقدس نے اس کی پرواہ نہیں کی قرآن مقدس میں صاف ہے کہ فصیح عرب اور بلیغ قسم کے عربی وہ بولتے ہی اسی طرح ہیں جس طرح قرآن مقدس نے عبارت نقل کی لہذا قرآن مقدس غلط نہیں نہوں کی بات ہے. وہ غلط ہے یا نت بلح کو مل کے ساس مقت دعوی لوازے میں دعوی اور مقتضائے دعوی کو ماننے والوں کے لیے امر انتظامی نمبر اول دعوی لواز میں دعوی مقتضائے دعوی کو ماننے والوں کے لیے امر انتظامی نمبر اول امور انتظامیہ صورت میں آتے ہیں تاکہ مسلمان لوگ مواہد لوگ دعوی ماننے والے مواہد لوگ آپس میں اپنا معاشرہ ٹھیک رکھ سکیں ان کے ماحول میں لڑائی دنگا فتنا فساد نہ ہو تاکہ متحد ہو کر مشرقین سے وہ لڑ سکیں اس لیے امور انتظامیہ ہوتے ہیں ہر صورت میں اب یہاں آپ نیچے کیا لکھیں گے دعویٰ لوازے میں دعوی مقتض دعوی کو ماننے والوں کے لیے امر انتظامی نمبر اول اے ایمان والوں فرض کیا گیا ہے اوپر تمہارے بدلہ لینا قتل کے معاملے میں جتنے مقتول ہیں الہر بالہر، اگر اس کا قانون کیا ہے آزاد کے بدلے آزاد لونڈا بدلے لونڈے کے مونس بی, بی کے بدلے مونس بیمن بی، اوفے لہو من اخی ہے بس وہ مقتول معاف کر دیا جائے اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے جو مقتول کا وارث بھائی ہے کچھ معاف کر دیا جائے تو فتبہ ام بالمعروف تو پھر اتباع کرنے چاہیے شری طریقہ کے مطابق بال معروف وہ ادا احسان اور ادا کرنا چاہیے طرف اس کے بے احسان بے اخلاص خلوص کے ساتھ دیانتداری اور خلوص کے ساتھ یہ بھی بہت ہلکا گاری ہے تخفیف بہت بڑی تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور یہ خاص رحمت ہے فام باد بس جو انسان پھر اس حد سے اتنی مہربانی کے باوجود باد اتنی مہربانی کے باوجود حد سے تجاوز کرے گا فلاح عذاب العلی پھر اس کے لیے عذاب ہوگا درد چکھانے والا پھر سنو والے مزید تاکید پھر سنو اس قتل کے بدلے قتل میں یہ تمہارے لیے میاں زندہ رہنے کا یہ ایک خاص احسان ہے حیات اس میں حقیقت ہے تمہاری زندگی جب کوئی ایک قتل کے بدلے قتل ہو گیا تو پھر دوسرا قتل مشکل ہوگا قاتل کو پتا ہوگا کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا اس لیے تمہیں جی تمہاری زندگی کا احساس کرتے ہوئے ہم نے کساس رکھا یا اونل البا ہو سمجھدار لوگوں عقل والے لوگوں لکم تت تاکہ تم بچ کے رہو خون ریزی سے بچ کے رہو خون ریزی سے آگے ہمارے انتظامی نمبر دو کتب فرض کر دیا گیا ہے اوپر تمہارے جب کہ آپ پہنچے تمہارے کسی کو موت اگر وہ چھوڑ رہا ہو مال ان طرح کا خیرہ اگر وہ چھوڑ رہا ہو مرنے کے وقت مال تو فرض کیا کر دیا گیا ہے وصیت کرنا فرض کر دیا گیا ہے والدین کو اور اقربین کو خیال کرنا ایک ہے والدین کے لیے وصیت کرنا ایک ہے والدین کو وصیت کرنا یہاں پہلا معنی آپ کریں وصیت کرنا للوالدین والاقربین والدین کو اور اپنے اقربین کو اپنے اقربا کو اور والدین کو یہ کہہ کے جائے وہ مرنے والا کہ میرا ترکہ تقسیم کرنا بال معروف طریقہ کے مطابق حقل متقین یہ حق بنتا ہے خدا ترس لوگوں پر کہ وہ مرتے ہوئے وسیعت کر جائے کہ میرا مال اے میرے ماں باپ اے میرے قریبی رشتہ داروں میرے مرنے کے بعد میرا مال میرا ترکہ تقسیم کرنا تو شریح طریقہ کے مطابق کرنا ایک معنی یہ ہے کہ یہاں خود والدین کو وسیعت کرنا ضروری قرار دیا جا رہا ہے کہ مرنے والا جو ہے اپنے والدین کو کیا کر جائے وسیعت کرنا حضرت صاحب نے یہی مانا پسند کیا ہے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علی باقی مفسرین کے بعد وہ اکثری طور پہ حضرت صاحب نے یہی مانا پسند کیا ہے کہ یہاں وسیعت سے مراد کیا ہے اپنے والدین کو وسیعت کر جائے کہ میرا مال اور میرا ترکہ شری طریقہ کے مطابق حق سے بعض لوگوں کے نزدیک یہ مشرق والدین اور مشرق اقربا جو تھے ان کے لیے ابتدائے اسلام میں وسیعت کرنا فرض تھا بعد میں یہ منسوخ کر دیا گیا بعد میں کیا کر دیا گیا منسوخ کر دیا گیا یہ, نے کہا کہ یہ نازل ہوئی تھی طور پہ حکم بھی مشرق ماں باپ کے بعد میں یہ کیا ہو گیا منسوخ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں مشرق ماں باپ کے لیے نہیں تھا یہ دیندار مسلمان والدین کے لیے ابتدا میں یہ وسیعت کرنا واجب کی گئی تھی مگر اب منسوخ کر دی گئی چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت بھی منسوخ ہے حضرت صاحب کے نزدیک یہ منسوخ نہیں ہے محمد عبدالاول مصری امام دیار مصر محمد عبدالاول امام دیار مصر اس کے نزدیک دوسرے مفسرین کے نزدیک اور آخر میں حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو ہے نہ منسوخ ہے اور نہ حکم کوئی استبابی نہ تقسیم ہے بلکہ یہاں بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ او مرنے والے جب تجھے موت کا خطرہ پڑے تو تو اپنے والدین کے لیے نہیں اپنے والدین کو نصیحت کر جا کہ میرا ترکہ شریعت کے طریقے کے مطابق تقسیم امن ہو بادما ہو بس اب جو بندہ بھی تبدیل کر دے گا تبدیلی کر دے گا اس نصیحت کو وسیت کو قانون کو بعد اس کے کہ وہ سن چکا ہے اس کو تو پھر اس کا گناہ انہیں لوگوں پہ ہوگا جو اس میں تغیر تبدل کریں گے جو نہ ہو ان اللہ سمی اور اللہ تو خوب سننے والا جاننے والا ہے کرنے والوں کی باتیں بھی سنے گا اور ان کے اندر کے کھوج بھی نکال لے گا اب آگے دوسری شیک کا ہے فمن خاف امن موسن جو شخص ڈرتا ہے وسیعت کرنے والے سے جانا فن کہ وہ وارثوں میں سے کسی وارث کی طرف زیادہ مائل ہو جائے گا جانا پان کسی وارث کی طرف زیادہ میلان کر جائے گا بے ایمانی دل میں نہیں صرف اس کے ساتھ محبت ہے زیادہ دل لگی ہے اس لیے اس کو زیادہ حصہ دینے کا دیکھنے والے کو خطرہ پڑ گیا کہ کہیں اس کے لیے زیادہ وسیعت نہ کر جائے ایک او یا جان بوجھ کر کسی کا حق مار کے دوسرے کو دینے کا خطرہ ہو کہ یہ جو موسی ہے نا موسی وسیعت کرنے والا یعنی نہیں اس پہ موت کے علامات آ چکی ہیں یا اس یا جان بوجھ کر سیاتی کرے کسی کے ساتھ گنا کا کام کرے اگر ایسا ہو تو اسے جب پتہ بطل... بل... بل... چکے ہیں اب خطرہ ہے کہ یہ وسیع کرتے ہوئے کسی کی طرف ملان کر جائے اس کے لیے زیادہ دینے کا وعدہ کر جائے یا اسمت یا جان بوجھ کر سیاتی کرے کسی کے ساتھ گناہ کا کام اگر ایسا ہو تو اسے جب پتہ چلا ہے کہ یہ میت مرنے والا جو ہے یہ وسیعت غلط کرے گا بے نہ ہو درمیان میں چھلانگ لگا کے آ جائے اور ان کے درمیان اصلاح کر دے اس کو کہے میاں اللہ سے ڈرنا مجھے پتہ چلا ہے کہ تو فلاں کے لیے زیادہ وسیعت کر رہا ہے فلاں کے لیے تھوڑی نہیں انسانیت کرو خدا سے ڈرو برابر برابر حصہ رکھو حقدار کو حق دو اگر اصلاح کر دے حالانکہ اس کو بلایا بھی کسی نے نہیں اسلحہ میں صحیح طریقہ بتلا کر اسلحہ کر دے فلاح اسلام پھر اس یعنی اس, اس, اس, اس کو درجہ دے دلہ غفور الرحیم وہ جو موسی سی غلط ارادہ کر رہا تھا اس کے گناہ بھی اللہ معاف کر دے سبب یہی بن جائے گا یہ جو اسلاح کرانے والا ہے یا اللہ آ منو کو تبالح کو مسیا دعویٰ نیچے لکھے داوا مد لگا میں مدا مختص مدا کو ماننے والوں کے لیے امر مسلح کا بیان امر مسلح وہ امر مسلح امور مسلح ہوتے ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے صدقہ ہے خیرات ہے یہ امور مسلح اس لیے آتے ہیں تاکہ اس پہ عمل پیرا ہو کر بندہ صدق دل سے مدعا کو مان لے مدعا لوازم اور محتضا کو ماننے میں سستی نہیں آتی اگر امور مسلح کو اگر مان لیا جائے معلوم ہوا یہ نماز روزہ ہٹاٹ وغیرہ وغیرہ عبادات یہ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ آدمی توحید میں پختہ رہے اگر اس میں کچا پن ہو تو توحید میں بھی وہ پختہ نہیں رہ سکتا یہی وجہ ہے کہ چوبیس سے زائد صحابہ کے نے بے نماز کو بالکل کافر کہا ہے کہ جو بے نماز ہے،, ہے وہ ہے کافی وہ غالباً اسی وجہ سے کہ امور مسلح کے اندر آدمی سی جوں کرتا جائے گا تو دین اور توحید کے اندر اسی طرح کچا ہوتا جائے گا کیونکہ یہ امال سالیا جو ہیں یہ عقیدہ توحید کے لیے پانی بنتے ہیں جب کھیت میں پانی نہ ہو تو کھیت پھل آوا نہیں ہو سکتی اسی طرح وہ ایمان بھی بار آور نہیں ہو سکتا اس لیے آپ نماز روزہ وغیرہ وغیرہ چھٹک بٹک کر کے نہ پڑا کرے جس کو دی ذریعہ بنا کے پڑھنا چاہیے ہاں جی یازین آ منو کتب الحمیہ اے ایمان والو فرض کر دیا گیا تم پہ روزے رکھنا جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تم تک تاکہ تم تفلہون ہول تکو نتیجہ ذکر لازم ارادہ ملزوم لعلکم تک لعلکم تفلہون تفل تاکہ تم کامیاب ہو کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے ایام دات موتبہ کا مفول ایام چند گنتی کے دن روزے رکھنا کو پہاڑ سر پہ نہیں اٹھانا پڑتا فمن منکم جو تم میں سے مریض ہو یا صفا کی حالت پہ ہو اور نہیں رکھ سکتا تو گنتی کر لے دوسرے آنے والے دنوں کے لیے من ایام اوخر نہ جوتی نہ اور اوپر ان لوگوں کے جو بڑی مشقت اٹھا کے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ نہ رکھے روزہ فی دیا تم توام مسکین وہ بدلہ دے دے ہر دن ایک مسکین کا کھانا تام مسکین یہ مطلب نہیں ہے کہ مسکینوں والا کھانا دینا کھانا تو ہو اپنے جیسا جس طرح تم کھاتے ہو دینا مسکین کو ہے جو خود کامیاب نہیں ہے کھانے پینے کے سلسلے میں کا یوتی کو اتا کا تن کا مانا آپ کو مفسرین لکھے گے اور نظر آئے گا نا کہ یہاں حمزہ سلب طاقت کے لیے ہے اتا کا یوتی کو باب کون سا ہے باب افعال ہے حمزہ باب افعال کا یہاں طاقت کے نہ ہونے کے لیے ہے سلب طاقت اس لیے اس کا مطلب وہ یہ کرتے ہیں اوپر ان لوگوں کے جو نئی طاقت رکھتے اس روزے کی مگر اس تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس واسطے کہ اتا کا یوتی کو اتا کا تن کا جو باب ہے یہ مشقت کے لیے بھی آتا ہے اس کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے اب مانا کیا ہوگا اوپر ان لوگوں کے جو بڑی مشقت اٹھا کے رکھ سکتے ہیں روزے کو بچارے اس کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں فدیہ تم تو آم ہو مسکین وہ دے دیں ہر دن مسکین کو کھانا امن تتوا جو فدیہ کی مقدار سے زیادہ اپنی خوشی سے دے دیں امن تتوا ہے فریا کی مقدار سے بھی زیادہ تتوا اپنی خوشی سے خیرن وہ مال دے دے یا دوسرا مانا امن تتوا جو فریضہ رمضان سے بھی زیادہ روزے اپنی خوشی سے رکھ لے تو خیر اللہ وہ اس کے لیے بہترین وان انتصور ہو خیر اللہ کو اور اگر مشقت کے باوجود روزہ رکھ لو انتسومو مشقت کے باوجود اگر تم روزہ رکھنا زیادہ پسند کرو تو خیر القم وہ تو بہترین ہے تمہارے لیے بالکل تم تعلمون اگر تم حقیقت کو جان لو کہ روزہ رکھنے میں کتنا فائدہ ہے شاہ رمضان انزل الفی القرآن مہینہ رمضان کا وہی ہے جس میں اتارا گیا ہے بیچ اس کے قرآن حدلس وہ قرآن جو ہے میری ہدایت ہے لوگوں کے لیے کلم کھلی دلیلیں ہیں اس میں ہدایت کی اور وہ قرآن فرقان بھی ہے حق کو باطل میں فرق کرنے والا بھی ہے تو یہ مہینہ اتنا متبرک ہوا کہ اس مہینہ میں نبی علیہ السلام پر قرآن مقدس اتارا گیا ہے تو بڑا مقدس مہینہ ہوا امن شاہدہ من کو مشاہرہ جو شخص حاضر ہو تم میں سے ایسے مہینے میں اسے چاہیے کہ روزہ رکھے یہ شرط لگا بھی نہ من شاہدہ یوں نہیں کہا من عطا علیہ رمضان جس پہ رمضان شریف آ جائے نہیں من شاہدہ من کم جو حاضر ہو تم میں سے مہینے کو معلوم ہوا کئی لوگ ایسے ہی ہیں نا جو مہینہ رمضان میں حاضر نہیں ہوتے وہ جہاں جی چھ چھ مہینے کا دن ہوتا ہے چھ چھ مہینے کی رات ہوتی ہے یا ایک ایک ماہ تک چاند نظر ہی نہیں آتا یا ایک ایک ماہ تک ان علاقوں میں بلغاڑیاں وغیرہ کے علاقے میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا ان کے لیے تو پھر وہ حاضری نہیں ہو سکتی اس لیے قید یہاں لگائیے منشاہ دا مین کم جو شخص حاضر ہو سکتا ہے نہیں نہ امن کون سفر جو تم میں سے مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو گنتی کر لیا کرے چند آنے والے دوسرے دنوں کی یہ روزے بار بار جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ رکھنا فرض ہے رکھو رکھو رکھو نیا اس کی وجہ یہ ہے یوری دلہ ہو بے پہلا احسان یہ تم پہ اللہ احسان کرنے کا ارادہ کر رہا دوسرا احسان ولا یوری دو بے ارادہ نہیں کرتا اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا خوشی دینا یہ بھی احسان تنگی نہ دینا یہ بھی احسان جس طرح جلب منفیت احسان ہوتا ہے اسی طرح دفع مذہب بھی احسان ہوتا ہے تیسرا والے تک ملتا یہ تیسرا احسان ہے کہ تم گنتری مکمل کر سکو چوتھا والے تو کبر تاکہ تم اللہ کی توحید کے لاہے بلند کر سکو علامہ ادا کو اوپر اس طریقے کے جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کر دی ہے پانچواں احسان ولا اللہ کم تشکر تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ ویزا سال کا عبادی انی فنی قریب ویزا سال اقائبی انی فنی قریب یہاں ایک سوال کا جواب ہے سوال پیدا یہ ہوتا تھا پچھلی کلام سے کہ یہ روزے رکھوا کے مشقت اٹھوا کے سب کو یہ محنت کروا کے اللہ رب العزت پھر جا کے کہیں فرماتے ہیں اللہ, اللہ کم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اس کا مطلب, مطلب دل یہ دل ہے کہ ویسے اللہ کریم کو بلایا نہیں جا سکے گا دعا نہیں کی جا سکتی یہ اعمال کے ذریعے ہی اللہ کے آدمی قریب ہو سکتا ہے اس کا تفیہ کیا گیا ہے کہ نہیں, نہیں وہ تو تمہارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے آ ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں وہ تمہارے قرب کو پختہ کرنے کے لیے ہیں رہی یہ بات کہ اللہ کو بلایا جا سکتا ہے اللہ جواب دیتے ہیں یا نہیں تمیاں اعضاء اللہ کا عبادی انی, انی قریب جب پوچھے نا آپ سے میرے پیغمبر میرے بندے انی میرے بارے میں کہ ہم پکار سکتے ہیں یا نہیں اور پکارے تو کیا اونچا اونچا پکارے ہم لونا جی ہے یا سرگوشی کے اندر پکارے تو ان کو کہہ دو انی قریب میں ہر حال نزدیک ہوں ذات کے لحاظ سے بھی نزدیک ہوں صفت کے لحاظ سے بھی نزدیک ہوں علم کے لحاظ سے بھی نزدیک ہوں کوئی شخص میرے نزدیک نہیں میں ہر کے نزدیک ہوں ایک ہے دنیا کا اللہ کے نزدیک ہونا وہ تو بن جائے گا حلول وہ کیا بن جائے گا اس لیے اللہ قریب نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کہہ دو پوچھنے والوں کو کہ تم میرے نزدیک ہو نہ اللہ کے نزدیک نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ کسی کی طاقت ہے اور جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نزدیک ہو گیا فلانا وہ حلولی مذہب ہوتا ہے وہ حلولی وحدت شہود والے یا وحدت فجود والے ان کے کافر ہونے میں تو غالباً شک کرنے والا بھی کافر تھا ہاں اللہ کے نزدیک کوئی نہیں اللہ ہر کسی کے نزدیک جس طرح اللہ ہر کسی کو دیکھتا ہے اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس لیے اللہ فرماتا ہے انی کریم میں نزدیک ہوں کہاں تک نہ نو اکرب و علیہ نانو اکرب و علیہ من کم بلاک تم سے روح تم میرے نزدیک نہیں ہو میں ہر کسی کے نزدیک ہوں ذات کے لحاظ سے بھی صفت کے لحاظ سے اجیب و دعوت جتنی کائنات میں شرک ہوا ہے وہ صرف اسی نقطے پہ ہوا ہے کہ اللہ والے اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو شرک ہو نہیں سکتا اور یہ اتنی دلدل دل ہے کہ اس میں بڑے بڑے پھنسے ہوئے ہیں جن کا نام اگر میں ذکر کر دوں تو آپ قرآن پر نہیں چھوڑ دیں گے کہیں گے یہ تو قابرین کا منکر ہے اتنے بڑے بڑے لوگ پھنسے ہوئے ہیں یعنی یوں سمجھیے کہ دنیا پہ جتنے کافر ہیں نا جتنے مشرق آئے ہیں وہ اسی نقطے کی وجہ سے آئے ہیں کہ فلاں ذات اللہ کے دربار میں پہنچی ہوئی ہے فلاں اللہ کے قریب ہے اللہ کے نزدیک ہے یہ کاف ہر کافر کا اصل کفر یہی ہے کیونکہ نہ اللہ کے قریب کو جا سکتا ہے نہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی مل سکتا ہے نہ کسی کی طاقت ہے اس لیے اللہ کریم جب بھی قرآن مقدم میں فرمائے گا یہ نہیں فرمائیں گے کہ میرے ساتھ تم ہو اللہ فرمائے گا تمہارے ساتھ میں ہوں تغمبر بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں تغمبر کہے گا اللہ میرے ساتھ ہے جہاں بھی قرآن میں حکم آئے گا وہاں یہی ہے کہ اللہ ہر کے قریب ہے اللہ کے قریب اور کوئی اقرب ما يكون الابد ان ساجدا یقون یعنی اللہ کے قرب میں سب سے زیادہ آ جاتا ہے ہاں ہاں نہیں اس کا تو مطلب ہی ہو رہا ہے اقرب یا وہاں قرب قبولیت ہے نا قرب ذاتی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں قبولیت اعمال صالحہ تو خود قرب کا ذریعہ ہے عقیدہ بھی اعمال صالحہ بھی یعنی قرب قبولیت ہے درجات کا قرب ہے جس قرب کی وہ لوگ بات کرتے ہیں وہ قرب ذاتی ہے جس وجہ سے حلول لازم آتا ہے اس کی نفی ہے ہاں جی بک دان میں بڑا قریب ہوں اجیبا ابتک دزا دان میں میں ہی قبول کرتا ہوں مانا اسی طرح لکھنا میں ہی قبول کرتا ہوں سوال کے جواب میں ہے مانا حسر والا میں ہی قبول محت کلام حسر کرنا ہے استمرار محت کلام نہیں یہ مطلب نہیں کہ جو بھی بولا جب بھی بلا جو کچھ بولا میں سب کچھ قبول کر لیتا ہوں نا صرف میں ہی قبول کرتا ہوں قبول کرنا دعا کا قبول کرنا یہ میری ہی شان ہے اور کسی کی شان میں اجیبا دا ہے اضادہ فل یست جی بولی ولیو بس چاہیے کہ وہ لوگ میرے احکام کی تکمیل کر کے فل یست جی میرے احکام کی تکمیل کر کے میرا کہنا مان کر ولی مینو بھی اور صحیح معنی میں مجھ پہ ایمان رکھ کے چلے اللہ یرشدون پکا وعدہ رہا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے یرشدون سعادت حاصل کر لیں گے جس سعادت کے پیچھے ہو چل رہے ہیں وہ حاصل ضرور کر لیں گے اب اجیبوں کا معنی نیچے لکھیں گے آپ کہ انشانی انجیب دعوت کیونکہ سوال کے جواب میں ہے معنی حسری مقصود ہے استمراری مقصود نہیں ہے اجیبو من ان میں نشانی انجیب دکے انب تو ل میرا ارادہ جب بن جائے تو پھر یہ شان میری ہے کہ میں ہی قبول کر سکتا ہوں اور کوئی کسی کی دعا قبول نہیں کر سکتا اب چونکہ روزے کا ذکر آیا تھا ہمارے مسلے کا اب اس کے احکامات اور اس پہ پابندیاں اس کی تشریح حلال کر دیا گیا تمہارے لیے مہینہ میں رمضان کے روزوں کی رات کو خسر پھسر کرنا اپنی عورتوں کی طرح کسر پسر کر سکتے ہو ہن لباس اللہ کیوں جملہ تالی لیا ہن لباس اللہ کم وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو اللہ خوب جانتا تھا اس وقت بھی جب کہ تم تھے خیانت کرتے تھے اپنے آپ کی چوری چھپے یہ اپنے طور پہ کرتے تھے تم سمجھتے تھے کہ رات کو بھی میاں بیوی بی کا آپس میں بولنا یہ خربان ہو جائے گا نہیں نہیں فتح با ال اللہ خوب مہربانی کر چکا ہے تم پہ اور تم جو پہلے لکے چھپے جان بوجھ کا کرتے تھے خیانت ہو جاتی تھی تم سے افا ان تر درگزر کر دیا ہے اللہ نے تم سے فل ان اب حکم دیا جا رہا ہے تمہیں کہ تم کبڈی کھیل سکتے ہو ان کے ساتھ وقت ہو ماں کا تب اللہ مباشرت کر سکتے ہو اور حاصل کر سکتے ہو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے جائز لکھا ہے وبت ہو حاصل کرو ما کا تب اللہ جو جائز لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے حاصل کر سکتے بکولو وشربو کھاؤ پیو ساری رات پڑی ہے ہت کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے چٹا دھاگا اور صبح کازب سے کالے دھاگے سے من الفجر صبح صادق ہو جائے اس وقت تک بے شک تم سب کچھ کر سکتے ہو سما اتنی مسیامہل اس کے بعد پھر یہ سما استناف کے لیے آ گیا یعنی اس کے بعد پھر یہ ایک نیا حکم ہے کہ اتی مسیام رات گئے تک نہ رات آنے تک ایک ہے رات گئے تک جس طرح یہودی کرتے ہیں یہ یشیے کرتے ہیں رات آنے تک الہ انتہایت کے لیے بلا تو با ہاں ان کے ساتھ مباحث نہ کرنا وان تم آ اس حال میں کہ تم اتقاف بیٹھے ہو مساجد میں وہی یہ بھی شروع کر دو سلسلہ نہ تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو پھلانگنے کے لیے نزدیک بھی نہ جایا کرو اللہ کی حدود کے ہاں ہاں یوں ہی کھول کھول کے بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ لا الحمد تاکہ وہ بچتے رہیں استمرار والا معنی لا الحم تاکہ بچتے رہیں اور دوسرا ہمارا انتظامی جو تھا اس کا ارادہ یہاں کیا جا رہا ہے پکوتے والے کو میں زہدر ہادہ وہاں بھی مال کی بات تھی یہاں بھی مال کا تذکرہ ہے کچھ مزید روشنی ڈالنے کے لیے دوبارہ اعادہ کیا گیا امر انتظامی نمبر دو کا امر انتظامی نمبر دو کا اعادہ نہ کھانا اپنے مالوں کو ایک دوسرے کے سودے وٹے کے بہانے بینکم اپنے درمیان باطل طریقے کے ساتھ اور نہ گھسیٹ کے لے جایا کرو ان مالوں کو توڈ لو تاکلو پر اطف ہے لا تا لا تو اور نہ گھسیٹ کے لے جایا کرو ان مالوں کو خواہ بخا حاکموں کی عدالت میں تاکہ چٹی وٹی کے سر کھاؤ تم ایک ٹولہ کا مال لوگوں کا بل اس میں جان بوجھ کر آمادن و ان تم تالبور حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ گناہ ہے سر سوال کا جواب ہے ایک سوال ہے مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے یہ سوال نئے نئے مسلمانوں کی طرف سے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں کی طرف سے ہوگا تو استک حکمت کے لیے اور اگر دوسرے لوگوں کی طرف سے ہوگا تو اعتراض للعناد کے لیے ان کا مقصود اناد ہوگا اور اگر مسلمانوں کی طرف سے ہو تو استقش حکمت کے لیے ہوگا پوچھتے ہیں آپ سے یہ چاندوں کے متعلق کہ چھوٹے بڑے چاند کیوں ہوتے ہیں جی کبھی چھوٹا ہوتا ہے اور پھر بڑھتا چلا جاتا ہے کبھی روشن زیادہ ہوتا ہے کبھی یہ ہو جاتا ہے پوچھتے ہیں تو جواب دے کہ یا مواقع تو لنا یہ اوقات مقرر کرنے کے لیے ہیں اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے اور حج کرنے کے لیے وہی ترکیب پھر آ گئی سل برو بے انتا ات البتا یہی نیکی نہیں کہ تم گھروں کو پسوارے کی طرف سے آنا شروع کر دو یہ نیکی نہیں اللہ کے بندوں نیکی تو یہ ہے منت نیکی اس بندے کی ہے جو اصل شرک سے بچ کے رہتا ہے وہ ات البیوتا مین پھر اس کے بعد نیکی یہ ہے کہ گھروں کو ان کے دروازوں کی طرف سے آنا چاہیے तरफ کی طرف سے نہیں آنا چاہیے तरफ से اپنی طرف سے آکام نہ تراشا کرو ڈرو اللہ سے لہ تفل تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ قانون ہے کہ اگر کتاب کسی مضمون پہ لکھی جائے تو اس کتاب کے دباچے میں تمہید ایسی ہوتی ہے مقدمہ ایسا ہوتا ہے جس میں اسی مسئلے کی طرف اشارات ہوتے ہیں جو کتاب کے اندر لکھا ہوتا ہے مضمون آگے چونکہ مستقل کتاب جہاد کی آ رہی ہے اس لیے اس کا مقدمہ یہاں شروع ہو رہا ہے اس کی تمہید میں مقدمے میں اشارات ہوں گے جہاد کے کچھ دھمکیاں ہوں گی کچھ تخفیفات ہوں گی تاکہ مکمل تمحید ہو جائے اور پتہ چلے کہ آگے اہم مطلوب اور مرکزی مسئلہ مدعائے توحید کے لیے مسلمانوں کو حکم جہاد دیا جائے گا کاتلو فی سبیل اللہ ذکر کتاب بار اول بطور تمحید ذکر کی تال بار اول بتاورے تب ہی کاتلوفی سبیل اللہ لڑائی جاری رکھو اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے لڑتے ہیں جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں تا تدو زیادتی نہ کرنا کہیں معصوم بچوں اور عورتوں کو بھی نہ ٹرکا دینا اس میں لا تدو زیادتی نہ کرنا ان اللہ حکب المتدین اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو اب مستقل طور پہ تمہیں حکم ہم دے رہے ہیں وقت لو ہوم ہے سو سکف تم ہو قتل کرو ان کو جہاں بھی پاؤ مشرقوں کو ان کے گوشت کے چیترے کتوں کے آگے ڈالو یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ کا گوشت لے کر کھانا شروع کر دو خود ان کے گوشت کے چیتڑے اڑاؤ مقتلو ہم ہے سو اخرجو من ایسو اخراج نکال باہر کرو ان کو کیونکہ انہوں نے تمہیں نکالا تھا ایسو تالی لیا چونکہ انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور پھر یہ نکالنا داخل کرنا وغیرہ وغیرہ قتل کرنا مت کہ یہ شبہ ہو کہ بساہر تو یہ ظلم نظر آتا ہے ٹھکانے پہ پڑی چیز کو خواہ مخواہ وہاں سے اٹھا کے پھینک دیا جائے بظاہر تو یہ فتنا معلوم ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ول فتنا تو شبد میں بیٹھے بٹھائے ایک مشرک کا قتل کرنا یہ فتنہ نہیں ہے فتنہ تو شرک والا ہے شرک کا پھیل جانا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس لیے اس فتنے کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ مشرک کو قتل کر دیا جائے نہ کوئی ہاتھ رہے نہ کوئی ذبح کرے اور نہ کوئی بے وقوف مسلمان اس کو کھائے فتنے سرے سے ختم ہو وطن تو شبد میں نل کا تو بلا تو الحرام ہاں ہاں لڑائی نہ کرنا ان سے مسجد حرام کے حدود میں پہل نہ کرنا حقہ جو کاتلو کمفی کہ کے اگر وہ کتال کی ابتدا کریں تمہارے ساتھ بی ہے فی بیچ رقب حرم فین کا تلو کم پھر قتل کر دو کسال کا جزا کافرین کافروں کی جزا سزا بھی یہی ہے یہ جو ہے نا کاتلو فی سبیل اللہ یو قاتلو تین مسلک ہیں اس آیت کے مراد میں تینوں لکھ لیں پہلا یہ ہے کہ الزی یقاتلونکم یوکات والی قید جو ہے یہ صرف تحریر اور پڑکانے کے لیے آئی ہے احتراز کے لیے نہیں صرف تحریر اور انگیختہ کرنے کے لیے بڑکانے کے لیے لائی گئی ہے احتراضی نہیں ہے اور جس طرح آگے آگے, آگے آئے اخرجو من ہے سو اخراجو کو اخرجو من ہے سو کو نمبر دو نمبر دو یہ ہے کہ یوقات لو نقم والی قید جو ہے نا اس سے کو خاص قیدی مراد نہیں نا مشرک متلقن جنگی لوگ مراد یعنی وہ لوگ جو جنگ کا کیا کرتے ہیں ان سے تم بھی لڑو اور جنگ کون کرتے ہیں بڑے مرد کرتے ہیں نہ بالکل یف بوڑھے نہ بالکل چوچو بچے نہ بالکل ٹیسے ٹی یتین داخل ہو گئے اسے مراد ہوگا وہی لوگ جو جنگ کیا کرتے ہیں اللہ دین یہ قید جو ہے صرف ان جنگیوں کی طرف اشارہ ہے جو جنگ کے میدان میں آیا کرتے ہیں مطلق جنگی مراد ہے عورتیں اور بچے وغیرہ اس میں مراد نہیں حضرت خلیفہ ثانی ثانی راشد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے یہی معنی کیا ہے کہ یہاں الزیم یقاتلونکم سے صرف وہی لوگ مراد ہیں جو میدان جنگ میں آیا کرتے ہیں اس میں عورتیں بھی داخل نہیں بچے بھی داخل میں نمبر تین الزین یوکات سے الزین یوکات سے مقصد صرف یہ ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں جو تم سے جنگ نہیں کرتے ان کا حکم یہاں نہیں ہے وہ دوسرے مقام پر ہوگا قاتل الزین قاتل فی سبل الزین یوقات لو یہ اللہ یوکات القم قائد سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ چھیڑتے ہیں جو نہیں چھیڑتے وہ یہاں مسکوت انہم ہیں ان کا ذکر نہیں ہے فہم ان تحو فہم اللہ غفور رحی فہن تحو اور اگر وہ روک جائیں فت شرک سے فنت ان ہو, ان ہو اگر روک جائیں اتنا شرک سے یا مسلمانوں سے لڑائی کرنے سے روک جائیں فعین اللہ غفوری کے بدلے حرام ہے مہینہ فمن تدا علیہ کو خلاصہ کلام یہ ہے فمن تدا خلاصہ کلام یہ ہے جو بھی زیادتی کرے تو پر تمہارے تدو علیہ تم بھی چڑھ جاؤ پر اس کے مگر اتنی مقدار جتنا وہ زیادتی کر چکے ہیں تم پر وقت کلا وقت एक ایک وتک اللہ پیچھے گزرائے وقت کلّا اللہ کم تو فلے یہاں کیا ہے وتک اللہ وال مطلب کیا وتقل یعنی جب لڑو ان سے اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے لڑنا وتق الله اي قاتل المشركين الا ابتغاء مرضات الله مشركین سے لڑنا صرف اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے نہ لڑنا انتقامی طور پر نہ لڑنا بلکہ تم اللہ کی رضا طلب کرنے کی ارادے سے لڑنا اور علم جان رکھو ان اللہ مال متقین کتا کی اللہ یہ ساتھ ہوتا ہے المتقین ان لوگوں کے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں انفقوفی سبیل اللہ تغیب الفاق مدعا لواز مقتضا ماننے والوں کے لیے ترغیب الانفاق فی جہاد خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں ولاحت عیدی کو ملت تحلو کا اور بخل کر کے بخل کر کے نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو تحلو کا ہلاکت میں بخل کر کے نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں لوگ کہتے ہیں لا ترکاری سارا خرچ کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو نہیں نہیں لا دی کم بخل کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو بخل کر کے ہلاکت میں خلوص اختیار کرو انب المخلصین تاکہ اللہ تعالیٰ محسن مخلصین کو پسند کرتے ہیں امر مسلے دوسرا امر مسلے جس سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے توحید کے دشمن کے ساتھ لڑنے کی جس سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے توحید کے دین میں پختگی حاصل کرنے کی حجمرتا پورا کرو حج اور عمر کو کس کے لیے یہ نہ کہو کہ ساوی روزے والے بلایا ہے ادھر جا رہا ہے نا للہ اللہ کے لیے فرن او سر تم اگر روک دیے جاؤ تم فرمست سارا میں نے اور آخر نہیں پہنچ سکتے تم ادھر تو پھر جہاں روک دیے گئے ہو جتنا قدر آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکے قربانی وہی کر دو دسویں والے دن ولا کو رو اور اگر تم نے قربانی بھیج دی ہے آگے کے ادھر جا کے صبح ہو جائے ولا کو نہ کٹاؤ اپنے بالوں کو حتیہ کہ پہنچ جائے قربانی محلہ مز ہو اپنے زبا خانے تک مینار کے اندر جب تک پہنچ نہ جائے فمن کا نم ان کو جو بندہ تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں